كَانُوا يَفْعَلُونَ گنہگار لوگ ایمانداروں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے ان کے پاس گزرتے ہوئے اشاروں کی نائوں سے ان کی حقارت کرتے تھے اور جب اپنے والوں کی طرف لوٹتے تو دل لگیاں کرتے تھے اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ لوگ گمراہ بے راہ ہیں یہ ان پر پاسباں بنا کر تو نہیں بھیجے گئے بس آج ایماندار ان کافروں پر ہسیں گے تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے کہ اب ان منکروں نے جیسا یہ کرتے تھے بھر پایا سامعین عنایتوں کی اب تفسیر سماعت کیجیے ایل ایمان کو مذاق کرنے والوں کا انجام یعنی دنیا میں تو ان کافروں کی خوب بن آئی تھی ایمانداروں کا مذاق اڑاتے رہے چلتے پھرتے آوازیں کستے رہے اور حقارت و تدلیل کرتے رہے اور اپنے والوں میں جا کر خوب باتیں بناتے تھے جو چاہتے تھے پاتے تھے لیکن شکر تو کہاں اور کفر پر آمدہ ہو کر مسلمانوں کی ادارسانی کے در پہ ہو جاتے تھے اور چونکہ مسلمان ان کی مانتے نہ تھے تو یہ انہیں گمراہ کہا کرتے تھے اللہ فرماتے ہیں کچھ یہ لوگ محافظ بنا کر تنہی بھیجے گئے انہیں منوں کی کیا پڑی کیوں ہر وقت ان کے پیچھے پڑے ہیں اور ان کے اعمال و افعال کی دیکھ بھال رکھتے ہیں اور تانا آمیز باتیں بناتے رہتے ہیں جیسے ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا اخس او فی ہلا یعنی اے جہنمیوں اس جہنم میں پڑے بھلستے رہو مجھ سے بات نہ کرو میرے خاص بندے کہتے تھے کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے آپ ہمیں بخش دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے آپ سب سے بڑے رحم کرم کرنے والے ہیں تو تم نے انہیں مذاق میں اڑایا اور اس قدر غافل ہوئے کہ میری یاد بھلا بیٹھے اور ان سے حسی مذاق کرنے لگے دیکھو آج میں نے انہیں ان کے صبر کا یہ بدلہ دیا ہے کہ وہ ہر طرح کامیاب ہیں یہاں بھی اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ آج قیامت کے دن ایماندار ان بدکاروں پر ہنس رہے ہیں اور تختوں پر بیٹھے اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں جو صاف ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ گمراہ نہ تھے گو تم انہیں راہ گم کردہ کہا کرتے تھے بلکہ یہ دراصل اللہ کے اولیاء تھے مقربین الہی تھے اسی لیے آج اللہ کا دیدار ان کی نگاہوں کے سامنے ہے یہ اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ کی بزرگی والے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں جیسا کچھ ان کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں کیا تھا اس کا پورا بدلہ کیا انہیں آخرت میں مل گیا یا نہیں ان کے مذاق کے بدلے آج ان پر ہنسی اڑی یہ انہیں گھٹاتے تھے اللہ نے انہیں بڑھایا غرض پورا پورا تمام و کمال بدلہ دے دیا گیا سامعین الحمد للہ صورت کی تفسیر مکمل ہوئی